سورت مر مکیل کا نداء کر یہ <قافحا جا عین الصاد> <تصحٰ> تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی تھی جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا اور کہا کہ اے میری پروردگار میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر مارنے لگا ہے اور اے میرے میں کر کبھی محروم نہیں رہا وَإنِّي خفت میں اپنے بات اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانج ہے تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث اتا فوا جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو اور اے میرے پوردگار اس کو خوش اتوار بنائی اے ایزا ہم تم کو ایک لڑکی کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس صلاة رجال سميا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بطرة وعشيا انہوں نے کہا پروردگار میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا جس حال میں میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا تمہاری پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح اور سالم ہو کر تین رات دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام خدا کو یاد کرتے رہو یا <تصفح> ہماری کتاب کو زور سے پکڑے رہو اور ہم نے ان کو لڑپن ہی میں دالائی عطا فرمائی تھی اور اپنے پاس سے شقت اور پاکیزگی دی تھی اور وہ پرہیزگار تھے اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور, سرکش اور نافرمان نہیں تھے اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ان پر سلام اور رحمت ہے اور کتاب قرآن میں مریم کا بھی مجبور کرو جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئیں تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر دیا اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو وہ ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن گیا مریم بولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں ربك هو وكان به مكانا انہوں نے کہا کہ میں تو تمہاری پتم کا بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخش ہوں مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں اسے اسی طریق پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت و مہربانی بناؤں اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی تَحْتِهَا متو قبل هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مِنْ أَلَّا قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا بجزع تساقط من البشر احدا نظرت فلن پھر ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا کہنے लगी کہ کاش میں اس سے پہلے مت چکتی اور بھولی हो ہو گئی ہوتی اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غم ناک نہ ہو تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ تم پر تازہ تازہ کھجوریں جھڑ پڑیں گی تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا کہ میں نے خدا کے لیے روزے کی منت مانی تو آج میں کسی آدمی سے ہرگز کلام نہیں کروں گی یا, یا بہیا فاوتی پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس لے آئیں وہ کہنے لگے کہ مریم یہ تو, تو نے برا کام کیا اے ہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ ہی بد اتوار آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی تو مریم نے اس لڑکی کی طرف اشارہ کیا وہ بولے کہ ہم اس سے گوت کا بچہ کہ پر بات کریں ون یا جاننی جب با ش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 ہاضا شہ تم بچے نے کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکات کا ارشاد فرمایا ہے اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش و مدبق نہیں بنایا اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام اور رحمت ہے یہ مریم کے بیٹے ویسا ہیں اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں خدا کو سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے وہ پاک ہے جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اور بے شک خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا رستہ ہے فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين وأنزرهم يوم الحفرة إذ قضي الأمر وهم فِي غفلة وهم لا يؤمنون پھر اہل کتاب کے فرقوں نے باہم میں اختلاف کیا سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کو بڑے دن یعنی قیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہیں وہ جس دن ہمارے سامنے آئیں گے کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے مگر ظالم آج سے ہی گمراہی میں ہیں اور ان کو حسرت و افسوس کے دل سے ڈرا دو. جب بات فیصل کر لی جائے گی اور ہاتھ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر بستے ہیں ان کے وارث ہیں اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہوگا سیا اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کہ وہ نہایت سچے پیغمبر تھے جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ, نہ دیکھے اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکے ابا مجھے ایسا مل ہے جو آپ کو نہیں ملا تو میرے ساتھ ہو جی میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا <تصفيق> يا أبت إني أقعف أن يمثك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي ربی حفیہ ابا شیطان کی پوجا نہ کیجیے بے شک شیطان خدا کا نافرمان ہے ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو خدا کا عذاب آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھ ہی ہو جائیں اس نے کہا کہ ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے برگشتہ ہے اگر تو بات نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کروں گا اور تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا ابراہیم نے السلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخش مانگوں گا بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے جعلنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم پکارا کرتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ خدا کے سوا پرست کرتے تھے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اس اور اسحاب کو یعقوب بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عنایت کی اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا اور کتاب میں موسا کا بھی ذکر کرو بے شک وہ ہمارے نرگزیدہ اور پیغمبر مرسل تھے اور ہم نے ان کو تور کی داہنی طرف پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا فل کتاب اسماعیل ون کل کتاب ان کا نالیا اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کروں وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ اور برگزیدہ تھے اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا وضاحت ورفا انا مکان یعنی نبوت کا درجہ عالی یا دنیا میں مرتبہ رفیع بخشا تھا یا یہ کہ آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا <متحدث> یہاں سجدہ ہے یہ <متحدث> وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا <متحدث> یعنی اولاد آدم میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور بر کیا جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے إلا من پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اسے کھو دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے شعن قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی ہاں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نہیں کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا یعنی بہشت جامعدانی میں جس کا خدا نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اور جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے بے شک اس کا وعدہ نکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے لا يسمعون فِيهَا لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورس من عبادنا من قال تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نصيا کلام نہ سنیں گے اور ان کے لیے صبح و شام کھانا تیار ہوگا یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے جو کچھ ہمارے آگے ہیں اور جو پیچھے ہیں اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں یعنی آسمان اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو بھلا تم کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فبربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جسيا اور کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا کیا ایسا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا اور وہ کچھ بھی چیز نہ تھا تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے پھر ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو خدا سے سرکشی سر سر سر کرتے تھے اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو ان میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں قال على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في هادسيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين أعملوا أي الفريقين خير مقابا وأحسن نبيا. وَكَمْ قَبْلَهُمْ مِنْ أَحْسَرَ أَسَاتًا اور تم نے کوئی شخص نہیں مگر اسے اس جہنم پر گزرنا ہوگا کہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے مکان کس کے اچھے اور مجرسے کس کی بہتر ہیں اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دی وہ لوگ ان سے نمود میں کہیں اچھے تھے قُل من كان فَسَيْعَلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانًا وَأَوْعَفُ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے خدا اس کو آہستہ آہستہ مغل دیا جاتا ہے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے خا عذاب اور خواہ قیامت تو اس وقت جان لے گئے مکان کے مکان کس کا برا ہے اور لشکر کس کا کمزور ہے اور جو لوگ ہدایت ہدایتیاب ہیں خدا ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پرورزگار کے سلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں أَفَرَأَيْتَ الذي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَن نُّؤْتَىٰ مِنَ الْعَذَابِ أَخْرَجَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَبُوءُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَسُوقُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عَزًّا بلا تم نے شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا اگر میں نو زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گا کیا اس نے غیب کی خبر پا لی ہے یا خدا کے یہاں سے عہد لے لیا ہے ہرگز نہیں یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ آداب بڑھاتے جاتے ہیں اور جو چیزیں یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے اور یہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا اور ان لوگوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے مجھے بے عزت و مدد ہوں ہرگز نہیں وہ مابودانی باطل ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمنوں مخالف ہوں گے ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أزا فلا تعجل عليهم إنما لعز لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المدرمين إلى جهنم فردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو برانگیختہ کرتے رہتے ہیں تو تم ان پر آزاد کے لیے جلدی نہ کرو ہم تو ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں جس روز ہم پرہیزگاروں کو خدا کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے اور گناہ کو دوست کی طرف پیاسے ہاں کے لیے لے جائیں گے تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے خدا سے اقرار لیا ہوں رحمان ان كل من والأرض عبدا لقد يوم فردا اور کہتے ہیں خدا بیٹا رکھتا ہے ایسا کہنے والوں یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو غریب ہے کہ اس اختراع سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹا تجویز کیا اور خدا کو لائق نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے تمام شخص جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب خدا کے روبرو بردے ہو کر آئیں گے اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے هل جو لوگ ایمان لائے اور امن لے کی خدا ان کی محبت مخلوقات کے دل میں پیدا کر دے گا اے پیغمبر ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے پرہیز کو خوشخبری پہنچا دو اور جھگڑالوں کو ڈر سنا دو اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا ہے بھلا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کہیں ان کی بھنت سنتے ہو سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزل عليك القرآن لتشقى الا تلقى لمن يخشى تنزيل من خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحسرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر ما أخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى طهى اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ یعنی لوگوں کے ایمان نہ لانے پر پریشان ہو جاؤ بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے یعنی خدا رحمان جس نے آرٹس پر قرار پکڑا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو مابود ابر حق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کے سب نام اچھے ہیں سو اندیاری موسا ان سب نالک ان دن اور کیا تمہیں موسا کے حال کی خبر ملی ہے جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے میں وہاں جاتا ہوں شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگاری لاؤں یا آپ کے مقام پر رستہ معلوم کر سکوں جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ اے موسا میں تو تمہارا پروردگار ہوں تو اپنی جوتیاں اتار دو تم یہاں پاک میدان یعنی طبا میں ہو وأنا اختوتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأطب الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما اور کو انتخاب کر لیا ہے تو جو حکم دیا جائے اس سنو بشک میں ہی خدا ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو قیامت یقیناً آنے والی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے تو اس صورت میں تم ہو کہ اور اے یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے اس پر میں سہارا لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں فرمایا کہ موسا اسے ڈال دو تو انہوں نے اس کو ڈال دیا اور وہ ساپ بن کر دوڑنے لگا نے اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا لو وہ کسی عیب اور بیماری کے بغیر دمکتا نکلے گا یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم تمہیں اپنے نشانات عظیم دکھائیں تم فرآون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے اور رب بشرح واحلل غقدة من لسالي يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى کہا میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے یعنی روانی زیادہ کر دے تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما یعنی میرے بھائی ہارون کو اس سے میری قوت کو مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں اور تجھے کثرت سے یاد کریں تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے فرمایا میمسا تمہاری دعا قبول کی گئی کم از اوایو بتایا <عَيْنِي> جاتا ہے وہ یہ تھا کہ اسے یعنی موسا کو صندوق میں رکھو پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا اور موسا میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اس لیے کہ تم پر مہربانی کی جائے اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ جانا على ایسا شخص بتاؤں پالے تو اس طریق سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کرے اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے مکلسی دی اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی کے اندازے پر آ پنا کری نفسی آیا تنیا کی ذکری اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے تو تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا دونوں فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے اور اس سے نرمی سے بات کرنا شاید وہ غور کرے یا جائے دونوں کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر تادی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے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 میں تمہارے ساتھ ہوں اور طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں اور جو ہدایت کی بات مانے اس کو سلامتی ہو ہماری طرف یہ وہی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے اس کے لیے عذاب تیار ہے قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بعد القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يظل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزعدا من نبات شطا قلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولمها غرض موسا اور ہارون فرون کے پاس گئے اس نے کہا کہ موسا تمہارا پروردگار کون ہے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر رہ دکھائی اس نے کہا تو پہلی جماعتوں کا کیا حال کہا کہ ان کا علم میرے پروردگار کو ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے میرا پروردگار نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے وہ وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرض بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے جاری کیے اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے انواع و اقسام کی مختلف روئیدگیاں پیدا کی کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے چار پائیوں کو بھی چراؤ بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سے نشانیاں ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نفرجکم تاوتا اخراؤ ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وآبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے اور ہم نے کو اپنے سب نشانیاں دکھائی مگر وہ تقزیب اور انکار ہی کرتا رہا کہنے لگا کہ موسا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو تو ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا فتح اور وقد موسا نے کہا کہ آپ کے لیے یوم زینت کا وعدہ ہے یعنی میلے کے دن اور یہ کہ لوگ اس دن چاست کے وقت اکٹھے ہو جائیں تو فرآون لوٹ گیا اور اپنے سامان جمع کر کے پھر آیا موسا نے ان جادوگروں سے کہا کہ ہائے تمہاری کم بختی خدا پر جھوٹ افطرا نہ کرو کہ وہ تمہیں عذاب سے فنا کر دے گا اور جس نے پھرا کیا وہ نا مراد رہا فتنازعوا امرهم وَقَدْ مَنِسْتَ <عَالَا> تو با, باہم اپنے معاملے میں جھگڑنے اور چپکے چپکے سرگوشی کرنے لگے کہنے لگے کہ یہ دونوں جادوگر ہیں چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے شائستہ مذہب کو نابود کر دیں تو تم جادو کا سامان اکٹھا کر لو اور پھر قطار باندھ کر آؤ آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوا بولسا یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں موسا نے کہا نہیں تم ہی ڈالو جب انہوں نے چیزیں ڈالی تو ناگہاں ان کی رسیاں اور ناٹھیاں موسیٰ کے خیال میں ایسی آنے لگیں کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں وَلَا يُفْلِحُ <سُعَتَى> اس وقت موسا نے اپنے دل میں خوف معلوم کیا ہم نے کہا خوف نہ کرو بلا شبہ تم ہی غالب ہو اور جو چیز یعنی لاٹھی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو نگل جائے گی جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہاتھ کنڈے ہیں اور جادوگر جہاں جائے فلاح نہیں پائے گا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن أعذر لكم إنه لكبيركم الذي علمكم الصحة مِنْ خِلَافٍ فِي أَجْجُنَا أَجَدُ عَذَابًا وَأَبْقًا ہی ہوا تو جادوگر سید نگر گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسا اور ہارون کی پروردگار پر ایمان لائے بولا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے بے شک وہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں جانب خلاف سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی چڑھوا دوں گا اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے قالوا لن نؤسرك على ما جاءنا من البينات والذي حضرنا فاقض ما أنتقاه إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكره لنا عليه من السحر والله خير انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تو آپ کو جو حکم دینا ہو دے دیجیے اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں دے سکتے ہیں ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئیں تاکہ وہ ہماری گناہوں کو معاف کرے اور اسے بھی جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرایا اور خدا بہتر اور باقی رہنے والا ہے إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها وَلَا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تدري من تحتها الأنهار خالدين فيها جزا تزکا جو شخص اپنے پروردگار کے کے پاس گناہگار ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے گا نہ جیے گا اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور عمل بھی نہیں کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں یعنی ہمیشہ رہنے کے بعد جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا ؤ اور ہم نے موسا کی طرف وہی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک رستہ بنا دو پھر تم کو نہ تو فرعون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تو دریا کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا یعنی ڈبو دیا اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستے پر نہ ڈالا يا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ مِنْ عِندِ رَبِّكُمْ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكُمْ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنْ وَالسَّلْوَى قُلُوبٌ طَيِّبَاتٌ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَنَاصِرُوا فِيهِ فَيَغْفِرَ لَكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ تم کو نجات کوہ تور کی داہنی طرف مقرر کی اور تم پر من اور سلوا نازل کیا اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس میں حد سے نہ نکلنا ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا اور جس پر میرا عذاب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے پھر سیدھے رستے چلے اس کو میں بخش دینے والا ہوں گیا قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السابرين فرجع موسى إلى قومه غوان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم بعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي اور اے تم نے اپنی قوم سے آگے چلے جلدی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے اور موسا غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے قوم کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی یا تم نے چاہا کہ تم, م... تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا هم من لا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فكذلك ألقى الصامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله هسا فنسي افلا يرون يرجع إليهم ولا ولا <تصفيق> وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلاف نہیں کیا بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا یعنی اس کا قالب جس کی سی تھی تو لوگ کہنے لگے تمہارا اور جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے وَإِنَّ رَبَّكُمُ قَالُونَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرُجْعَ إِلَيْنَا <مُوسَى> اور لوگوں اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور تمہارا پروردگار تو خدا ہے تو میری پیروی کرو اور میرا کہاں مانو وہ کہنے لگی کہ جب تک موسا ہمارے پاس واپس نہ آئے ہم تو اس کی پوجا پر قائم رہیں گے موسا نے ہارون سے کہا کہ ہارون جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ بالوں کو نہ پکڑیے میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملبوس نہ رکھا قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبضتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن في الحياة أن تقول لعم الساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانزر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاقفا پھر <عِلْمًا> سام سے کہنے لگے کہ سامری تیرا کیا حال ہے اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی تو میں نے فرشتے کے نقشے پاس سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی پھر اس کو بچڑے کے قالب میں ڈال دیا اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بنایا موسا نے کہا جا تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا اور جس معبود کی پوجا پر تو قائم و تکف تھا اس کو دیکھ ہم اسے جلا دیں گے پھر اس کی راہ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے تمہارا معبود خدا ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفق في الصور ونحشر المدرمين يومئذ زرقوا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما اس طرح پر ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا ایسے لوگ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے برا ہوگا جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گناہگاروں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی تو وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف جانتے ہیں اس وقت ان میں سب سے اچھی رہ والا یعنی آپ و ہوش مند کہے گا کہ نہیں بلکہ صرف ایک ہی روز ٹھہرے ہوا لا لا وخشعت حمسا من قولا اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ خدا ان کو کر دے گا اور زمین کو انحراف نہ کر سکیں گے اور خدا کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم آواز خفی کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے اس روز کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے خدا اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے جو کچھ ان کی آگی ہے احاطہ ہو جائیں گے اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا اور جو نیک کام کرے گا اور مومن روی ہوگا تو اس کو نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وسرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وَلَقَدْ إِلَىٰ آدَمَ قَبْلُ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور ہم نے اس کو اسی طرح کا قرآن عربی نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح کے ڈراوے بیان کر دیے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں یا خدا ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے تو خدا جو سچا بادشاہ ہے عالی قدر ہے اور قرآن کی وہی جو تمہاری طرف بھیجی جاتی ہے اس کے پورا ہونے سے پہلے قرآن کے پڑھنے کے لیے جلدی نہ کیا کرو اور دعا کرو کہ میری پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے اور ہم نے ان میں صبر و بات نہ دیکھا